سید اما بعد پہلے سبب پہ گفتگو چل رہی تھی اور یہ تفصیلی اسباب میں سے پہلا سبب ہے اجمالی اسباب تین ہے جیسا کہ آپ جان چکے ہیں پہلا اجمالی سباب یہ ہے کہ امام یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث سیرے سے ارشاد ہی نہیں فرمائی اور دوسرا سباب یہ ہے کہ جو مفہوم اور علماء کلام نے اس سے اخذ کیا ہے ان کے ہاں اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے تیسرے نمبر پہ وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کینسر اور منسوخ ہو چکی ہے یہ تین بڑے اور اجمالی اسباب تھے پھر تفصیلی اسباب میں داخل ہوئے پہلا سبب یہ کہ حدیث پہنچی نہیں اور حدیث نہ پہن... پہنچنے کی مثالیں بیان کر رہے ہیں ابن تعمیہ راہی محلہ پہلے نمبر پر پہ مثال بیان کی ہے جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی جو سب جناب کے قریب رہتے تھے اور اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اور ان کی مثالوں میں سے جناب فاروق سے متعلقہ مثالوں میں سے ایک مثال جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اب دوسری مثال ہے دوسری مثال یہ ہے کہ توجہ ذرا چہرے آپ کے ذرا میں دیکھنا چاہوں گا آپ کتاب کی طرف نہیں ذرا میری طرف دیکھیے گا اللہ آپ کو جے خیر دیں دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے ان کا خامد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے لیکن فوت کیسے ہوا ہے انہیں قتل کیا گیا ہے اور قتل کیا گیا ہے غلطی سے جسے قتل خطا کہتے ہیں اب قاتل کی طرف سے کیا ملے گی دیت ملے گی کیا ملے گی دیت دیت کتنے اونٹ ہوتے ہیں سو اونٹ. اب یہ سو اونٹ کون لے گا وہ مقتول تو جا چکا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اس میں سے بیوی بی کو کچھ نہیں ملے گا مقتول کی بیوی بی کو ان سو اونٹوں میں سے کچھ نہیں ملے گا کیوں عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی بات بہت مناسب تھی وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جس کا خاون فوت ہوا ہے قتل ہوا ہے اگر یہ قاتل ہوتا کیا ہوتا قاتل غلطی سے کسی اور کو قتل کر بیٹھتا سو اونٹ اس کے اوپر پڑتے تو کون ادا کرتا نہیں کون سے رشتہ دار نہیں نہیں لفظ یہاں پہ یاد رکھیے یا آطلا عربی میں لفظ کیا بولیں گے آپ آطلا یا آسبا آپ کہہ لیں یعنی کہ وہ ادا کریں گے اس قاتل کے باپ کی طرف سے رشتہ دار کون سے رشتہ دار باپ کی طرف سے پاکو ہند کے لحاظ سے یہ بات اور عجیب ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سارا بوجھ کس کے اوپر ڈالا جاتا ہے سسرال والا ان کے اوپر تو شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ کون یہ سو ارد ادا کریں گے باپ سے رشتہ دار مثلا قاتل خود ایسا ڈالے گا قاتل کے بھائی قاتل کے چچا کے بیٹے اور اگر وہ بھی پورا نہیں کر سکے تو سیکنڈ کزن تھرڈ کزن دادا کی اولاد پر دادا کی اولاد ان کے اوپر سارا بوجھ پڑے گا بیوی یا بیوی کے خاندان کے اوپر ایک اونٹ بھی نہیں پڑے گا تو جنابی عمر فروخ کا موقف یہ تھا کہ جب ہاون کے اوپر جرمانہ پڑے تو بیوی اور بیوی کے رشتہ دار کچھ بھی ادا نہیں کریں گے تو جب وہ قتل ہو جائے تو اسے حصہ کیوں ملے اکنے لحاظ سے بات مضبوط ہے لیکن رب العالمین وتر جانتے ہیں ہماری عقل ناقص ہے محدود ہے تو جناب عمر فاروق کا یہ فتویٰ تھا پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ بیوی کو حصہ ملے گا یعنی کہ جو مقتول ہے اس کے جتنے بھی وارث ہیں باقی وراثت طرح یہ سو تقسیم کر لیں گے جیسے باقی جائیداد تقسیم ہوگی میت کے وارثوں کے اوپر تو یہ بھی تقسیم ہوگی اور بیوی بھی وارثوں میں سے ایک وارث ہے اسے بھی جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ ملے گا تو یہاں بھی جناب عمر فاروق کو حدیث معلوم نہیں تھی مسئلہ سمجھ گیا آپ لوگ کوئی بیان کر سکتا آپ میں سے جی کون بیان کرے گا یہ مسئلہ جی شیخ صفی جی جلدی سے را جلدی سے بیوی کی طرف سے اگر خامن کی اگر, اگر کا کوئی مقتول ہے تو قتل ہو گیا خاؤن قتل ہو گیا اگر دیت اگر اس کی لینی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ بیوی نہیں پائے اس وجہ سے اگر دیت دینی ہوگی تو بیوی اس میں حصے نہیں ہوگی جی جب لینے کی باری آئے گی تو تب بھی اس باری ہوگی تو اس وجہ سے اس میں بھی وارث نہیں ہوگی جی ہاں لیکن حدیث سے پتا چلا کہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے عام وراثت میں جس کا جس کا جو حصہ ہوتا ہے اسی طرح, उस, طرح بیوی بی کا بھی ہوگا چلیں جی اب ہم یہ پڑھتے ہیں جی آپ پڑھیں گے پڑھیے گا ہاں اس کے اوپر اگر آپ لکھنا چاہیں تو نمبر دو لکھ سکتے ہیں عمر فاروق کے تعلق سے دوسری مثال ہے نا تو اس کے اوپر اگر آپ لکھنا چاہیں تو نمبر دو مسئلہ استضان نمبر ایک مثال نمبر ایک اور یہ مثال نمبر دو جی حمر ہاں یہ ترجمہ غلط ہے رسا کو ملتی ہے یہ غلط ہے دیت کن کو ملتی ہے آپ یا تو عربی کا لفظ لکھ لیں آکلا یا آپ لکھ لیں آسبا اور یا آپ لکھ لیں باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یہ عقلا اگر کس نے لکھنا ہو تو یہ ہے یہ ہے آپلا اسبا لکھنا ہو یہ ہے اور باقی تو آپ جانتے ہی ہیں باپ کی طرف سے جی آپ کی طرف سے جی جی یہ لفظ کیا بولا ابھی کسی بھائی نہیں یہاں پہ ددیالی آپ کہہ سکتے ہیں ددیالی بولیں گے تو اس میں ہاں کہ اس میں وہ بھائی آئیں گے ددیالی کے لفظ میں ٹھیک ہے میرے خیال ہے مناسب لفظ ہے جی ہاں جی جی جی جی تو یہ آپ لوگوں نے مٹا دیا نا وہ رساک لفظ سب نے مٹا دیا نا ہاں جی چلیں جی القلابیلابی القلابی نے ایک علاقے کا امیر بنا کر بھیجا تھا گفتگو کی آواز آ رہی ہے کے ساتھ جی کے نے جن کو نے ایک علاقے کا امیر بنا کر بھیجا تھا حضرت عمر کو تحریک کیا تھے بیوی کو اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے سے رینیو کر دیا اور فرمایا اگر ہم نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو ہم اس کے خلاف تازو کرتے اچھا اب یہ حدیث جو ہے یہ آخری الفاظ کے علاوہ جو آخری الفاظ ہیں اگر ہم نے حدیث نہ سنی ہوتی تو ہم اس کے خلاف فہرست سادر کر دیتے ہیں。اس کے علاوہ جو حدیث ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں احمد ہاشن نمبر ایک کیا لکھا ہوا ہے <z feasicles> احمد ابو داؤد ابو دود کے اوپر حدیث کا نمبر لکھ لیں دو نو دو سات دو نو دو سات اور ترمزی کے اوپر لکھ لیں دو ایک ایک زیرو اور آگے آپ لکھنا چاہیں تو ابن ماجہ ترمزی کا دو ایک ایک زیرو اور ابن ماجہ دو چھ چار دو دو چھ چار دو ابن ماجہ تو یہ ان کا حوالہ ہے باقی یہ آخری الفاظ میں اگر ہم نے حدیث نہ سنی ہوتی تو ہم اس کے خلاف فیصلہ صادر کرتے یہ الفاظ کسی جگہ آئے ہوں گے لیکن مجھے نہیں مل سکے شاید مسلم احمد میں ہوں گے لیکن بہرحال مجھے نہیں مل سکے میں اس کی تردید بھی نہیں کر رہا ہوں ہاں جی تیسری مثال یہ تیسری مثال جو ہے یہ پہلے سمجھ لیں اس کے بعد پھر ہم کتاب سے پڑھتے ہیں اچھا اب یہ بتائیے گا آپ میں سے کوئی بھائی بتائے گا کہ جناب عمر فاروق کو یہ حدیث کس صحابی نے لکھ کر بھیجی نیچے نہیں دیکھنا نیچے دیکھنے کی یاد نہیں ہے کس صحابی نے لکھ کر بھیجی جی زہاک بن سفیان اور کس کی بیگم کو نبی علیہ السلام نے اس کے خامت کی وراثت میں سے حصہ دیا تھا شمیم نہیں ہے اشیم اشیم ابدابی ٹھیک ہے یہ یاد کر لیں اشیم چلیں آ میرے بھائی مجوس سے جزیا کی وصولی یہ تیسری مثال ہے جناب عمر فاروق کے تعلق سے مجوسی جو ہیں جزیا کیا ہوتا ہے ٹیکس جو کافروں سے لیا جاتا ہے اصل میں اصول یہ تھا عام طور پہ کافروں کے تعلق سے کہ کافروں کو کہا جائے گا کہ مسلمان ہو جائیں مسلمان نہیں ہوتے تو ٹیکس دیں کہ آپ ہماری ملک میں رہ رہے ہیں ہماری نگرانی میں رہ رہے ہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اس لیے آپ ٹیکس ادا کریں اور اگر یہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں جی ہاں یہ اصول تھا لیکن جو مشرق عربوں میں سے تھے مکہ مدینہ دائیں بائیں ان سے ٹیکس لینے کی اجازت نہیں تھی ان کے ساتھ کیا اصول تھا یا اسلام یا لڑائی یا اسلام یا پھر کیا ٹیکس نہیں یہاں پہ کوئی کافر نہیں رہ سکتا ٹیکس دے کے یا اسلام قبول کر لیں یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں اب مجلوسوں کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ مسئلہ تھا تو جناب عمر فروخ کے پاس یہ حدیث نہیں تھی جناب عبد الرحمٰن بن عوف نے بتائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سنو بہم کہ جیسے یہودیوں عیسائیوں سے آپ جزیہ لیتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں ان سے بھی ٹیکس لیں تو ان کے ساتھ بھی ہی معاملہ یہی ہوگا یا اسلام یا ٹیکس اور یا پھر لڑائی تو یہ حدیث عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بتائی جی پڑھیں آپ یہ لکھ لی مثال کے اوپر لکھ لی ہے نا مجود سے جزیا کی وصولی مثال نمبر تین ہے جی ہاں جی مجود سے جزیا کی وصولی حضرت عمر کو یہ معلوم نہ تھا کہ آیا مجود سے جزیا لیا جائے یا نہیں حضرت بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس مسئلے سے آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے گھر والوں کا سمبھالا کیجئے یہ آپ نیچے حاشیہ میں دیکھ سکتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک نسخہ اس کتاب کا ایڈیشن اس کتاب کا ایک ایسا بھی ہے جس میں عربی میں الفاظ آئے ہیں جن کا منع یہ بنتا ہے کہ ان سے گھر والوں سا معاملہ کیجیے لیکن عام طور پہ جو احادیث کی کتب ہیں ان میں یہی لفظ آیا سنو بہم سنتا کتاب تو وہی قابل اعتماد الفاظ ہیں کہ ان سے معاملہ کرنا ہے یہودیوں عیسائیوں والا اور یہودیوں عیسائیوں والوں یہودیوں عیسائیوں سے یہی معاملہ ہے کہ یا اسلام یا ٹیکس یا لڑائی جی اس کے بعد مثال نمبر چار ہے تو کتاب میں دیکھنے سے پہلے ذرا توجہ کیجئے گا یہ مثال بڑی شاندار ہے سمجھنے کے لیے بہت شاندار مثال ہے یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلم وغیرہ میں حدیث آئی ہے وہ شام جا رہے تھے ان کے ساتھ کافی سارے صحابہ کرام بھی تھے اور وہاں پہ جہاد چل رہا تھا جانے لگے تو اطلاع ملی کہ آگے تعاون کی بیماری پھیل چکی ہے اب کیا کیا جائے آگے جائیں نہ جائیں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں انہوں نے مہاجرین صحابہ اکرام کو بلایا انصاری صحابہ اکرام کو نہیں کن کو بلایا میرے بھائی مہاجرین صاحبہ کرام یعنی کہ بہت پرانے صحابہ اکرام ہوئے ان سے کہا کہ میں شام جانے والا تھا لیکن آگے تاؤن کی بیماری ہے اب مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں وہ آپس میں تقسیم ہو گئے کچھ نے کہا کہ آپ مو سے نہ ڈریں ٹاؤن کی سے نہ ڈریں آگے جائیں اللہ کے نام لے جس کام کے لیے آئے ہیں چلیں اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں انہیں خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں ہے آپ واپس چلے جائیں پھر انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ انصاری صحابہ اکرام کو لے کر آؤ انصاری صاحبہ اکرام کو لایا گیا ان سے بھی مشورہ کیا وہ بھی دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے کچھ نے کہا آپ آگے جائیں کچھ نے کہا پیچھے چلے جائیں یہ دونوں گروپ اپنی اپنی رائے بیان کر رہے ہیں اگر ان میں سے کسی کے پاس حدیث ہوتی تو حدیث بیان کرتے کہتے بھی ہمارے پاس حدیث ہے مہاجرین صحابہ کرام کوئی حدیث نہیں بیان کر سکا انصاری صحابہ کرام کوئی حدیث نہیں بیان کر سکا پھر جناب عمر فاروق عبد اللہ نے بات سے کہا کہ آپ ایسا کریں ان صحابہ کرام کو لے کر آئیں جو مکہ کے فتح ہوتے ہوئے مسلمان ہوئے اس سے کچھ دیر پہلے اسی دوران یا اس کے بعد انہیں لایا گیا جناب عمر فاروق نے ان سے مشورہ کیا انہوں نے ایک ہی رائے دی وہ تقسیم نہیں ہوئے رائے ایک دی کیا کہ آپ واپس جائیں آگے نہ جائیں صحابہ کلام کو خطرے میں نہ ڈالیں آپ لیکن حدیث وہ بھی پیان نہیں کر سکے جناب عمر فاروق نے اعلان کیا ان کا یہ ان کی رائے سن کر کہ میں واپس جا رہا ہوں ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ اشرہ میں سے ہیں کہنے لگے موت سے ڈر کر آپ واپس جا رہے ہیں تقدیر سے ڈر کر تقدیر سے باغ رہے ہیں آپ کہ جو قسمت میں لکھا ہے ہو جائے گا آگے بڑھیں آپ واپس کیوں جا رہے ہیں جناب عمر فاروق کو جناب ابو عبیدہ کے الفاظ اچھے نہیں لگے کہنے لگے لو کال غیرک اگر یہ الفاظ کو اور کہتا تو میں اسے بتاتا پھر کہا پھر کہا کہ میں تقدیر سے باغ کر نہیں جا رہا میں تقدیر سے باغ کر تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہوں پھر کہا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی وادی ہو وادی کسے کہتے ہیں عربی میں میرے بھائی ہو دو پہاڑوں کے درمیان جو برابر کی جگہ ہوتی ہے ہموار جگہ تو اگر کوئی وادی ہو وہاں پہ آپ اونٹ لے کر جائیں گھاس کے لیے آپ اس وادی کے دو حصے ہیں ایک حصے میں خشکی ہے گھاس نہیں ہے دوسرے حصے میں گھاس ہے اب اگر آپ ادھر لے کر جائیں خشکی والے حصے میں تو یہ تقدیر کے مطابق ہے اور اگر وہاں کی بجائے آپ گھاس والے حصے میں لے جائیں تو یہ بھی تقدیر کے مطابق ہے یہ کہ جو تقدیر میں لکھا وہ آپ ادھر ہی جائیں گے تقدیر کی آپ تقدیر سے باغ نہیں رہے تقدیر کے مطابق چل رہے ہیں تو میں اگر آگے جاؤں گا تو یہ تقدیر کے مطابق ہے پیچھے جا رہا ہوں تو وہ تقدیر کے مطابق ہے اس کے بعد عبد الرحمان بن عوف جو اس وقت موجود نہیں تھے وہ پہنچ گئے انہوں نے کہا اس بارے میں تو حدیث موجود ہے دیکھیے کتنے صحابہ کے کے پاس حدیث نہیں تھی سوچئے ذرا مہاجرین انصار مکہ فتح ہونے کے وقت جو مسلمان ہوئے بڑے بڑے کمانڈر اشرا مبشرہ ابو عبیدہ عمر فاروق کسی کے پاس حدیث نہیں ہے عبد الرحمان بن عوف آئے تو انہوں نے حدیث بتائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں تاؤں کی بیماری پھیل جائے تو جو لوگ باہر ہیں وہ آپ ادھر نہ جائیں اور جو وہاں پہ موجود ہیں وہ اس بماری کے خوف سے بھاگے نہیں ادھر ہی رہے کو اور کام کر دیں الگ بات ہے لیکن اس بماری کی وجہ سے وہاں سے نام نکلیں تو دیکھیے میرے بھائیوں کتنی عظیم مثال ہے کتنے بڑے بڑے صحابہ کے نام کے پاس یہ ادیس نہیں اس لیے اگر کوئی اب جناب عمر فروغ نے فیصلہ کیا وہ لوگوں کی رائے لے اب ہو سکتا ہے یہ فیصلہ غلط ہو جاتا لیکن وہ تو الحمدللہ حدیث کے مطابق نکلا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ بھی مثال ہے کہ نہ جناب عمر فروخ کے پاس حدیث تھی نہ دیگر صحابہ کے نام کے پاس جی پیچھے سے کون سا بھائی پڑے گا آپ ہاتھ کھڑا کریں نا ذرا ہاں جی آپ ہی دی, جی ہاں اونچی بات ہے ذرا جی نہیں اس سے پہلے خلافت فروقی میں واقع تعاون یہ <سلام> مثال نمبر چار ہے شام کو جاتے ہوئے سین کے اوپر زبر ہے سرگ چرک کے مقام پر پہنچے ہم کو پتہ چلا کہ شام میں صاحب پھیلا ہوا ہے آپ نے کس سمجھ میں حاجرین اور مشورہ کر دیا سفر جاری رکھا جائے یا نہیں آپ نے ان لوگوں کی رائے بھی تیافت جو <سؤال> کی جورف اور جی. مگر کسی نے بھی اسمن میں رسول سے آگاہ کسی <سؤال> <سؤال> <سؤال> نے بھی اس بارے میں حدیث نہیں بتائی ہاں جی اور کا جب کسی علاقہ جی ہاں یہ حدیث بخاری میں ہے مسلم میں ہے ابود میں ہے جن کی حدیث کو شبہ سے بلا رہے تو کتنی مثالیں ہو گئیں چار ہو گئیں اس مثال میں حدیث کس نے بیان کی ہے کیوں کیوں آپ چھوٹے ہاں حدیث کس نے, کس نے بیان کی ہے بھائی باقی نہ بولا کریں اللہ آپ کو ذائقہ دے جی عبد الرحمان پہ نے چلیں جی اب مثال نمبر پانچ جی تو وہ ادھر ہی تو یہ نہیں شاید اسی دوران کا واقعہ رہے گا تو وہ تو پہلے سے جہاد کر رہے تھے ادھر ہی تو وہ ادھر ہی رہے ہوں گے صرف عمر فاروق اور جو ان کے ساتھ صحابہ کرام جو شام جانے والے تھے وہ نہیں وہ واپس جی اس زمانے اللہ عالم بھائی یہ کن سہرے تفصیلات میں آپ جا رہے ہیں چلیں اس کے بعد پانچ ہی مثال میں, شک میں یہ میں بھی بیان کرتا ہوں نماز میں شک پڑھنے کا مسئلہ توجہ ذرا آپ کے چہرے ذرا میں دیکھ رہا ہوں ذرا نیچے نہیں اوپر ہی رہنے چاہیے کہ ایک دفعہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب عمر فاروق مسئلہ پوچھ رہے ہیں عبداللہ اللہ ابن عباس سے عبداللہ ابن عباس کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا حیثیت ہے بچے ہیں ان کے سامنے بچے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں عبداللہ ابن عباس کی کتنی عمر تھی کون سا بچہ بتائے گا بچہ بچوں میں سے کوئی جی جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی دس سال اللہ آپ کو ذائقہ دس سال ماشاء اللہ. ما اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن بنائے اور آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے دیم. تو اب عبداللہ ابن عباس سے عمر فاروق پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز میں شک پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے کیا آپ کے پاس اس بارے میں کوئی حدیث ہے جو آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہو یا کسی اور صحابی سے سنی ہو کیونکہ عبداللہ ابن عباس کے پاس بہت سی حدیث وہ ہوتی تھیں انہوں نے کسی اور صحابی سے سنی ہوتی تھی تو اتنی دیر میں عبد الرحمٰن بن اف پہنچ گئے یہ تیسری حدیث ہے عبد الرحمان بنوف کے تعلق سے تو عبد الرحمان بنوف پہنچ گئے کہنے لگے بھی کس بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں تو عمر فاروق کہنے لگے کہ میں اس بچے سے پوچھ رہا ہوں لفظ وہاں بچہ ہی بولا ہے کہ میں اس بچے سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تمہارے پاس کوئی حدیث ہے اس بارے میں کہ نماز میں شک پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے آپ کی نگاہ نیچے جا رہی ہے اوپر جی ہاں تو عبد الرحمان بن عوف کہنے لگے میرے پاس حدیث ہے اس بارے میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم سے کسی کو نماز میں شک پڑ جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ ایک رکت ادا کی ہے یا دو تو وہ انہیں ایک ہی سمجھے دو اور تین میں شک پڑ جائے تو انہیں دو سمجھے آپ کے الفاظ ہے آپ علیہ السلام کے اور تین اور چار میں شک پڑ جائے تو اسے تین سمجھے اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سہدے کر لیں تو یہ حدیث جناب عمر فاروق کے پاس موجود نہیں تھی کس نے بیان کی ہے عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جی آپ پڑھیں ذرا ہاں آپ نہیں. جی جی پڑھیے نہیں نہیں یہ آپ سے پیچھے جو ہیں جی یہ, یہ مثال نمبر کون سی ہے پانچ سلیم اردو نہیں آتی ہاں ٹھیک ہے چلے آپ پڑیں پھر جی ہاں اب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے الاحاد القیاس کیا میں علا الاحاد القیاس اسی طرح جیسے پہلی مثالیں گزری ہیں نا اسی طرح ایک اور مثال نہیں لیں جی یہ مسئلہ زیرے بہت آیا. آیا جی اس, ان کے اس مسئلے میں انہوں نے آپس میں ایک بات کی گپتگو کی اگر نماز کرنے کے شخص شخص hmm. کی, hmm. دوران اس, اس کیا hmm. ارشاد ہے کیا ارشاد ہے سوال محب کوئی حدیث نہیں جی تو آدمی بنا کر شک ہے دو اور تین میں اب یقینی بات کتنی رکھتے ہیں دو تین کے میں شک ہے تو وہ دو اعتبار کرے اور تین اور چار میں شک ہو تو ان کو تین سمجھے اور شک کو دور کر دے جی ہاں چلیں مثلا مثلا اس امر میں ہے کہ تین رکت ادا کی ہیں یا چار تو ان کو تین صور کیا جائے یہ الفاظ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھے ہیں یہ دراصل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ہیں جو الفاظ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو میں نے آپ کو زبانی حدیث سنائی ہے وہ ابن تعمیر رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن جو متن انہوں نے لکھا ہے یہ ابو سید خدری کی روایت سے مل سکا ہے ان کی روایت سے ایسے الفاظ نہیں ملے جو انہوں نے لکھے ہیں تو وہ روایت جو ہے تفصیل کے ساتھ جو تفصیل انہوں نے اوپر بیان کی ہے وہ آتے ہیں ترمزی شریف میں اور مسن احمد میں مسن آحمد, احمد میں اور ترمزی میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے عبد الرحمن بن اوف آئے اور کس مسئلے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ سوال ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ ایک اور دو میں شکو تو ایک سمجھیں دو تین میں شاکو تو دو سمجھیں تین اور چار یہ پوری جو یہ تفصیل ہے ساری یہ شریف میں آئی ہے اور مسلمانوں میں آئی ہے اور حدیث صحیح ہے میں معذرت کے ساتھ نمبر نہیں اس کا لوڈ کر سکا اس لیے نمبر لکھوانے سے کہا ہوں چلیے جی اب یہ چھٹی مثال دیکھ لیجئے ایک ہی شخصیت کے بارے میں اتنی مثالیں مل رہی ہیں ہم کو جی تو چھٹی مثال جو ہے یہ آندھی کے متعلق ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے تو آندھی چل پڑی تو جناب عمر فاروق کہنے لگے صحابہ کرام سے کہ اس بارے میں کسی کے پاس کوئی حدیث ہے اب جو ان کے دائیں بائیں تھے ان کے پاس حدیث ہوتی تو فوراً بیان کر دیتے لیکن نہ جناب عمر فاروق کے پاس حدیث تھی اور نہ ان لوگوں کے پاس جن سے وہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی حدیث ہے کافلے کے آخر میں جناب بہرا رہ تھے ان کو اطلاع پہنچی ان کو اطلاع ملی کہ عمر فاروق حدیث پوچھ رہے ہیں آندھی کے بارے میں تو وہ انہوں نے اپنی سواری تیز کی آگے آئے اور جناب عمر فاروق کو حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ آندھی جو ہے کبھی عذاب بن کر آتی ہے کبھی رحمت بن کر آتی ہے اور جب یہ آئے تو اللہ سے خیر مانگنی چاہیے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس بارے میں دوسری حدیث آتی جس میں پوری دعا آئی ہے کہ اللہ کا خیرہ وہ خیرہ معافی ہا و خیرہ ما اور سدت بھی وہ شرری معافی ہا وہ شرری ماں ما اور سدت بھی کہ اللہ میں تجھ سے اس آندھی کی خیر مانگتا ہوں اور جو اس میں خیر رکھی ہے وہ مانگتا ہوں اور جو جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں اور اس کے شر سے اپنا مانگتا ہوں اور جو اس میں شر ہے اس سے اپنا مانگتا ہوں اور جس شر کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس سے میں اپنا مانگتا ہوں تو یہ دعا اس بارے میں آتی ہے اب یہاں بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ حدیث نہیں تھی جی ہاں جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی ایسے ہی ایسے ہی جی یہی حدیث کا مقوم یہی ہے جی ہاں تو چھ نمبر یہ آپ کون سے صاحب پڑھیں گے جی آپ نہیں وہ وہ مجھے وہ مجھے جی جی, جی, جی, جی, جی آندھی سے متعلق ہم حضرت عبر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سفر میں تھے کہ آندھی کرنے لگی آپ نے فرمایا ہم کیا جی کسی شخص کو آندھی کے بارے میں کوئی حدیث معلوم ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں لوگوں کے پیچھے کافی فاصلے پر تھا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جی ارشاد سنا ہم ہم میں نے سواری تیز کی اور آپ کے پاس سے ترین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مبتل کیا مطلع。یہ مسن احمد اور ابو دعود شریف کی ہے یہ ساتھ لکھ لیں کہ یہ روایت جو ہے اس تفصیل کے ساتھ ابو دعود شریف اور مسن احمد کی ہے ابو دعود اور مسن احمد کی ہے نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا جی ہاں آگے پڑھیے آپ جی اب آپ پڑھیے جی یہ وہ ہیں دینی احکام و مسائل صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ تھے آپ کو یہ مسائل ایسے حضرات کے ذریعے معلوم ہوئے جو مرتبہ اعتبار سے ان کے ہم پلے نہ تھے ان کے ہم پل نہ تھے تو میرے بھائیوں معاملہ بالکل واضح ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی مل رہی ہے ایک تو یہ کہ اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے جب صحیح حدیث مل جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے اسی پہ عمل کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اگر کسی امام سے کسی مسئلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کا کوئی ازر ہوگا حدیث ان کو معلوم نہیں ہوگی تو فتویٰ غلط ہونے کی وجہ سے ان کی توہین کرنا بے ادبی کرنا انہیں حقیر جاننا یہ غلط ہوگا اب چند مثالیں آپ کو اب چند مثالیں آپ کو جناب عمر فاروق اور دینا چاہیں گے وہ مثالیں اس بارے میں ہوں گی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتوا دیا اور بعد میں پتا چلا کہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے اتنے بھائیوں کی توجہ ادھر ہے بھی کس بارے میں کیا وہ تو دو آج، آج شیخ اور وہ ہیں آپ اتنے سب ادھر دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں میرے بھائی کیونکہ یہاں ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں توجہ ذرا ادھر ہی رکھیں اب امام ابن تیمیہ یا رحمہ اللہ وہ مثالیں بیان کرنا چاہتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کئی ایسے فتوے دیے جو بعد میں پتہ چلا کہ حدیث کے خلاف ہیں اب تک جو مثالیں تھیں وہ وقت پہ پتا چل گیا عمل کرنے سے پہلے پتا پہ چل گیا لیکن اب چند مثالیں ایسی جن پہ پتا چلے گا جن میں کہ عمل کرنے کے بعد معلومات ملی بھائی حدیث تو کچھ اور کہہ رہی ہے اور ایک مثال وہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ بہت بعد میں پتہ چلا جی ہاں تو یہ مثالیں ہیں ان میں سے پہلی مثال وہی ہے وہ انگلیوں کی ججت والی اور دوسری مثال جو ہے وہ ہے خوشبو لگانے کی جو حالت حرام میں ہو کس حالت میں ہو حالت حرام کسے کہتے ہیں ہاں یہ غلطی میں بتانا چاہ رہا تھا بہت سے ترجمہ کرنے والے مؤلف بھی ترجمہ کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں محرم کا حرام باندھنے والا یہ غلط ہے نیت کی بات ہے نیت کی بات آپ تو پڑھے لکھے ہیں آپ کو تو معلوم ہوگا کہ جس نے عمرہ کرنے کے بعد ان کے طباف بھی کر لیا سفا مروہ کی صحیح بھی کر لی بال بھی منڈوا دیئے اب وہ محرم نہیں ہے چاہے چادریں باندھی ہوئی ہوں اور یہاں سے کچھ چادریں باندھ لے اور مدینہ چلا جائے یہ نو گھنٹے کا سفر آٹھ گھنٹے کا سفر چھ گھنٹے کا سفر نیت وہاں چل کے کر رہا چادریں باندھ ہیں وہ محرم نہیں ہے لیکن کئی اردو کتابوں میں اس کا ترجمہ غلط ہوتا ہے بہت دفعہ دیکھا گیا ہے تو یہ خیال رکھا کریں اس چیز کا تو یہاں پہ جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا بلکہ ان کے بیٹے کا بھی یہی موقف تھا بیٹے کا نام کیا ہے عبداللہ بن عمر صحابی اور صحابی کے بیٹے جو چہرے نیچے ہیں عبد المجید بھائی کتاب آپ کے پاس گھر بھی ہوگی یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی ٹھیک ہے میری ذرا گفتوس نہیں گا تو جناب عمر فروخ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے دوران دس تاریخ کو جب کو آدمی کنکریاں مار لے اور قربانی کر لے بال اڈوا لے ہلال ہوا کہ نہیں ہوا مکمبر نہیں بیگم کے علاوہ ہر چیز حلال ہوگی لیکن جناب عمر فروخ کا یہ فتویٰ تھا ان کا موقف یہ تھا کہ ان تین کاموں کے بعد ہر چیز حلال ہو چکی ہے سوائے بیگم کے اور خوشبو کے اور صحیح بات کیا ہے صرف بیگم حرام ہے خوشبو حلال ہو چکی ہے ان کاموں کے بعد اب یہ فتویٰ جناب عمر فاروق کا بھی تھا ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا بھی تھا اور یہاں پہ عجیب بات یہ سنیے کہ اس روایت کو خطیب بغدادی نے الفقی ولتفق نامی کتاب میں بیان کیا ہے سن صحیح ہے وہاں پہ یہ روایت بیان کرنے والے جناب عمر فاروق کے پوتے ہیں پوتے کے نام کیا ہے سالم کیا نام ہے سالم سالم کہتے ہیں کہ میرے دادا کا موقف یہ تھا لیکن جناب ایسا یہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیت والسلام کو دس تاریخ کو طواف سے پہلے خوشبو لگا دی تھی طواف سے پہلے بولیے رات سے پہلے خوشبو لگا دی تھی تو اب ایک طرف دادا ہیں ایک طرف جناب ایشا کی حدیث ہے تو یہاں پہ سالم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ پیروی کس کی کی جائے گی کس چیز کو لیا جائے گا نبی اسلام کی حدیث کو لیا جائے گا یعنی کہ میرے دادے دادا کی بات یہاں پہ نہیں لی جائے گی تو میرے بھائیو اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کی عظمت بزرگوں کے ہاں کتنی تھی جناب سالم بزرگ ہیں کہ نہیں امام ہیں کہ نہیں چار اماموں سے بڑے ہیں کہ چھوٹے بڑے چار امام بھی احادیث کی عظمت کرتے ہیں اور ان سے پیچھے چلے جائیں تابعین وہ بھی حدیث کی عظمت کو جانتے ہیں دادا ہیں بہت بڑے امام ہیں جناب عمر فاروق بہت بڑے امام ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث آ چکی ہے تو میرے بھائی یہ بڑی عظیم مثال ہے اور یہ چیز کی مثال بھی ہے کہ بعد میں پتہ چلا چلیں جی اب یہ پڑھتے ہیں دیگر مسائل جن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگاہ نہ تھے یہ انہوں نے اس کی ہیڈ لائن یہ کی ہے اگرچہ اتنی واضح نہیں ہے لیکن کام چلے گا پڑھیے ذرا حضرت عمر کو معلوم نہ ہو چکے اور انہوں نے حالت میں ان مسائل کے بارے میں فتوا بھی سازن کروا دیا مسئلہ پہلا یہاں پہ لکھ لے نمبر ایک یہاں پہ م... م... م... م... جی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے حضرت نے ہاتھ کی کی بارے میں ایک دیا سب کی نہیں باقی جو عملی جتنی مفید ہے اسی قدر اس کی زیادہ ہے حضرت, اور حضرت عبداللہ کے نباس اگرچہ ان حضرت عمر سے بہت کم تھے تاہم انہیں یہ حدیث معلوم تھی کہ انگوزے اور دی تھی ہاں اب اس میں ایک حدیث ہے ابو موسا اشری کی اور ایک ان کی ہے عبداللہ عباس کی ابو موسا اشری کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے انگلیوں کی دیت مقرر کی ہے وہ دس دس اونٹ یہ لفظ ہے ان کے اور اس کو روایت کیا ہے لکھنے اب امام احمد اور ابو دعود امام احمد ابو دعود ابو موسا اشری رضی والی حدیث جو ہے اور جو عبداللہ بن عباس کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں نبی علی سات وسلام کے کہ انگوٹھے اور چھنگلیا کی دیت جو ہے وہ برابر برابر ہے انگوٹھے اور چھنگلیا کی جو دیت ہے یہ برابر برابر ہے اور اسے روایت کیا امام بخاری نے امام احمد نے امام ادا نے تو یہ دو الگ الگ حدیثے ہیں اور نتیجہ بحر دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے کہ ہر انگلی کی دیت جو ہے وہ کیا ہے برابر ہے جی, جی اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس انگلی کا کتنا فائدہ ہے چلیے آگے بڑھیں کو اپنی اخلافت کے زمانے میں جب اس حدیث کا علم ہوا انہوں نے اس کے مطابق فتوا دیا اور تمام عظیم اسلام سے عمل کیا تاہم اس کی بنا پر اس کی بنا کا جو عزت کوئی تنقید وغیرہ نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے آگاہ ہی نہ دوسری مثال پیچھے والے بھائی جو ہیں کہیں سوئے ہوئے نہ ہوں جی آپ جی آپ جی ہاں ہاں آپ ہی پڑھیے پڑھیے ذرا دیکھیں ترجمہ کیا کیا انہوں نے احرام باندھنے سے خبر تو یہ ہوتا ہے کہ حج عمرے کی نیت سے پہلے جی ہاں جی دیکھیے یہ ان کے جو مثال دی ہے یہاں پہ ابنی تہمی رحم اللہ نے اس میں انہوں نے دو باتیں بیان کی ہیں ایک یہ ہے کہ نیت کر لینے سے پہلے خوشبو لگانا جناب ایشا کی حدیث میں ایسے ہی آتا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو خوشبو لگائی نیت کرنے سے پہلے بھی اور طواف کرنے سے پہلے بھی کہ حد کی بات کر رہی ہیں کہ آپ جانتے ہیں نا سب کے غسل ہم نے کر لیا ہو چادریں چاہے باندھ لی ہوں تو آپ اپنے جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں داڑھی پہ سر پہ لیکن نیت کرنے سے پہلے پہلے لیکن چادر پہ نہیں لگائیں گے تو ایک طرف یہ چیز ہے اور دوسری وہ حج میں دس تاریخ کو طواف سے پہلے خوشبو جو ہے آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کنکنیاں مار چکے ہیں اور بال منڈوا چکے ہیں تو یہ دو چیزیں بیان کر رہے ہیں جی آپ پڑھیے نہیں یہ مثال دوبارہ پڑھیں پڑیں عمر فروخت احرام باندھنے سے قبل کس کو محرم کو ٹھیک ہے محرم پڑھ رہے ہیں لفظ محریم ہاں ٹھیک ہے اسی طرح آپ اور آپ کے بیٹے مارنے کے بعد اور یہ کون سا طواف ہے دس تریق والا طواف اس کو طوافی حفاظہ کیوں کہتے ہیں یہ اضافہ نہیں افادہ ہے افادہ ہے ٹھیک ہے فرق ہے یہ اشارہ ہے قرون پاک کی عید کی طرف ارفات جب تم عرفات سے واپس آؤ یہ عرفات سے واپس آنے کے بعد کا طواف ہے اس کو طواف افادہ کہتے ہیں جی طواف افاظہ سے قبل خوشبو استعمال کرنے سے روکتے تھے اس مسئلے میں ان کے ہمور تھے ان کے ہم نوا تھے چاند دیگر اہل علم بھی جی یعنی کہ صحابہ کرام میں سے بھی اور تابین میں سے بھی جی یہ سب خطرات کی کس روایت سے نہ دی कि, ویسے جو آگے آ رہی ہے جو بھی بیان کرنے والے ہیں جی پڑھیے میں نے یہ باندھنا باندھنے کا جو لفظ ہے نا یہ ذرا اس کی وجہ سے عام لوگوں کو بہت غلطیاں پیدا ہوتی ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں یعنی کہ اب لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں مسلم نبی میں کہیں بہت سوال آتے ہیں ایسے جی ہم نے احرام باندھ دیا تھا لاہور ایئرپورٹ پہ دلی ایئرپورٹ پہ پھر فلائٹ کینسل ہوگی ہم گھر واپس چلے گئے میں نے احرام اتار دیا تو میرے اوپر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی آپ نے نیت نہیں کی تھی لیکن کئی لوگوں نے نیت کر لی ہوتی ہے لاہور پہ دلی میں کئی لوگ کر چکے ہوتے ہیں لبے کلام لبے کہہ چکے ہوتے ہیں اب ان کے اوپر تو پڑے گا جی ہاں چلیں گے <S preachers> جی سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ نکاح سے نیت کریں لیکن نکاح سے پہلے اگر کوئی کر لے گا غلط کر رہا ہے خلاف افضل کر رہا ہے خلاف اولا کر رہا ہے لیکن وہ عملے میں داخل ہو چکا ہے نیت کر لی ہے حج میں داخل ہو چکا ہے خود آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا پہلے سے چاہے کپڑے بھی, بھی نہ پہنے ہوں کیونکہ اس کا اعتبار نیت سے ہے چادروں کی کیا حصیت ہے چادریں جو ہیں یہ معمولی کام ہے اصل کام ہے نیت نیت کے میں اب عمرے میں داخل ہو گیا ہوں اور نیت کا عام لوگوں کو پتا نہیں چلتا اس لیے میں لفت یہ بولتا ہوں وہاں پہ یعنی کہ آپ نے نیت نیگیت کا یعنی کہ کلام لبئی کا آپ نے کہہ دیا ہے وہ نیت کا لوگ سمجھتے نہیں اچھی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ نیت تو ہم نے بہت دس سال پہلے کی ہوئی تھی عمرے کی پانچ سال پہلے کی ہوئی تھی اس نیت کی بات نہیں ہو رہی نیت یہ کہ اب میں عمرے میں داخل ہوا اب میں جیسے نماز میں آپ کرتے ہیں نماز میں آپ اللہ و اکبر کہہ کیا دیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے یہ میں نماز میں داخل ہو رہا ہوں ہو گیا تو یہ اس کا نام نیت ہے تو جس نے نیت کر لیا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ دلی ایئرپورٹ پہ وہ جی داخل ہونے کی قیرادہ ارادہ جی. ہاں داخل ہونے کا ارادہ جی ہاں جی یہ آخری سوال ہے اس موضوع پہ کیونکہ سوال ختم ہی نہیں ہوں گے آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کے بعد کوئی اور بھائی سوال نہ کرے جی آپ کہتے ہیں کہ اس نے احرام کی چادیں نہیں باندھی ہاں تو اس کا وہ عمرے اور حج میں داخل ہو چکا ہے مکہ جا کے احرام پہن لے گا لیکن درمیان میں جو نہیں پہنا کپڑے پہن رکھے تھے ٹوپی پہن رکھی تھی اس کے الگ الگ دم پڑیں گے اور فدیہ پڑے گا وہ ایک الگ موضوع ہے کیا کیا پڑے گا وہ ایک الگ موضوع ہے تفسیر کے ساتھ کیونکہ ٹوپی کا الگ ہوگا کپڑوں کا الگ ہوگا وہ بہت سے مسائل ہیں چلیں گے جی. دوبارہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کیا ہے کہ میں نے احرام باندھنے کے وقت مگر احرام باندھنے سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ نیگت کرنے سے پہلے ٹھیک ہے نبی السلام کو خوشبو لگائی اسی طرح احرام کھولتے وقت مگر طوافی افادہ سے قبل میں نے آپ کو خوشبو استعمال کروائی اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے جیسے نیچے بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے اس کی طرف آپ اشارہ کر لیں یہ بہت اہم ہے جناب سالم کے الفاظ یہ کہاں پہ آئے ہیں کس کتاب میں یہ لکھ لیں چھوٹا سا آپ الفیح اول متفقے ملب کا نام ہے یہ دیکھیں سطیب البغدادی کہ وہاں پہ جناب سالم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا سن کے حدیث لی جائے گی بے الفاظ دیگر کہ میرے دادا کی بات یہاں پہ نہیں لی جائے گی ان کا فتوی یہاں پہ نہیں چلے گا جی جو پرانے لوگ ہوتے تھے نا وہ ہر فن مولا ہوتے تھے محدث بھی مہارغ بھی آپ نے آپ ان کو کس اچھی جیسے جانتے ہیں اب تک نہیں نہیں ان کی ان کی اچھی پوچھنا جی ہاں جی ہاں دوبارہ ان کی شہرت جو ہے کہ یہ مؤق ہیں تاریخ بغداد لکھی ہے انہوں نے بغداد کی تاریخ لکھی ہے تو وہ پرانے جو علماء کرام ہوتے تھے جب وہ تاریخ لکھتے تھے تو وہ صرف یعنی کہ ہماری طرح نہیں ہوتی تھی مزا لینے کے لیے کہانیاں بیان کرنا نہیں وہ بغداد کے بڑے بڑے علماء کرام کا ذکر کرتے پھر کہتے جی کہ اس عالم دین کے پاس یہ حدیثیں تھیں چند کی مثال دیتے سند بیان کرتے کسی بہانے کتاب میں حدیثیں بھی آ جاتی تو وہ ان کی کتاب تاریخ بغداد ہے یہ اور کتاب الفقیر وہ محدث بھی ہیں مورخ بھی ہیں فقیر بھی ہیں سب اصولی بھی ہیں وہ سب کچھ ہیں جی ہاں تو اب یہ دو مثالیں ہوں گی تیسری مثال ہے موضع پہ مسا کی مدت توجہ درمی جانب کیجئے گا یہ تیسری مثال ہے اس موضوع پہ کہ جناب عمر فاروق نے فتوا کو اور دیا عمل کو اور کیا اور حدیث کچھ اور کہہ رہی تھی جناب عمر فاروق یہ سمتے تھے میرے بھائی آپ آپ سے پیچھے جی توجہ در میری طرف جناب عمر فروغ یہ سمجھتے تھے کہ جس نے موضع پہن لیے ہیں جب تک پہنے ہوئے ہیں مسا کرتا رہے پانچ دن دس دن مہینہ دو مہینے تین مہینے جب تک نہیں اتارتا مسا کرتا رہے کوئی مدت نہیں ہے جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ اس بارے میں مدت ہے اور جناب علی رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے اس مسئلے میں شرح کہتے ہیں شرح تابعی ہیں کہتے ہیں میں نے جناب عائشہ سے پوچھا موضعوں کے اوپر مسا کرنے کے بارے میں ان کی مدت کیا ہے تو جناب عشا نے کہا کہ یوں کرو کہ علی کے پاس جاؤ ان سے پوچھو اس بارے میں کیوں؟ کیونکہ وہ یہ مسئلہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نبی علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ سفر میں عام طور پہ وہ ہوتے تھے یعنی کہ میں تو بہرحال خاتون ہوں چاہے میں آپ کے ساتھ بھی رہتی تھی لیکن زہرہ عورتیں الگ چل رہی ہوتی ہیں ان کی الگ سواری ہوتی تھی تو جناب علی سے مسئلہ پوچھو تو جناب علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ و اسلام نے اس کے لیے مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں مقرر کی ہیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر کی اب جناب عمر فاروق جو ہیں وہ مسئلہ کچھ اور بتاتے رہے دیگر بھی کئی سرف سلف ہمارے پرانے بزرگ جو ہیں امام جو ہیں وہ بھی یہ مسئلہ جناب عمر فاروق کی رائے کے مطابق بتاتے رہے جبکہ حریض کشوک کہہ رہی ہے اب یہاں پہ بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے کہ اچھا تم ہمارے امام صاحب سے بہتر جانتے ہوں وہ یہ بول جاتے ہیں کہ جو حدیث کہہ رہی ہے ادھر بھی کچھ امام ہیں اب اگر جناب عمر فروخ ادھر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جب تک چاہو مساف کرتے رہو چونکہ حدیث نہیں ہے ان کے پاس تو دوسرے جناب علی ہیں حدیث ہے تو سات جناب علی بھی ہیں وہ بھی امام ہیں یہ لوگ یہ بول جاتے ہیں جو اماموں کا حوالہ دیتے ہیں نا کسی حدیث کے مقابلے میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ اگر آپ نے امام کے پیچھے چلنا ہے تو ادھر بھی چند امام ہیں ایسا نہیں ہے کہ ادھر صرف حدیث ہے اگر آپ نے صرف اماموں کو ہی دیکھنا ہے حالانکہ دیکھنا کس کو چاہیے لیکن میں مان لیتا ہوں کہ آپ امام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی جدھر حدیث ہے ادھر بھی کئی امام کھڑے ہیں یا امام شافی ہوں گے یا امام مالک ہوں گے یا امام و رحمہ اللہ ہوں گے ان چار اماموں میں سے بھی دیگر اماموں میں سے بھی صاحب اکلام میں سے بھی آخر وہ حدیث کہاں سے آئی ہے ہم نے تو نہیں بنائی کون لے کر آیا ہے ان سے ایک طرف حدیث اور امام ہے اور ایک طرف صرف امام ہے اب کس کو لیں گے آپی حدیث چلیے تو یہ مثال پڑھیے آپ ذرا جی آپ پڑھیے جی آپ جو شخص ہوئے اس کے فاروق اس کو حکم دیتے حکم دیتے نہیں مفع کرنے کے لیے آپ کسی مدد سے آئے نہ تھے سلف ایک سلف کا ایک رو بھی اس زمن میں آپ کا ہم نوا تھا یعنی کہ وہ آپ ہی کی تعید کرتا تھا آپ کے موقف کا قائل تھا جی جو ہے ہم پلانا تھے جی ہاں ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے حدی متعدد ترک طرق سے مراد کیا یہاں پہ اسانید سنج اسانید جی مروی اور منقول ہیں تو یہ جناب علی والی جو حدیث ہے صرف امام مسلم نے اور امام احمد نے بھی بیان کیا اور اما اکرام نے بیان کیا ہے لیکن میں دو کے نام بتا رہا ہوں امام مسلم اور امام امام مسلم اور امام احمد انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا تو حدیث قابل اعتبار ہے بہت سی قتب میں آئی ہے لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو معلوم نہیں تھی یعنی کہ گویا کہ ان کو آخر تک معلوم نہیں ہوئی آخر تک معلوم نہیں ہوئی تو آپ دیکھیے میں کئی ایک حادیث ایسی ہمیں مل رہی ہیں جو خلاف راشدین کو معلوم نہیں تھی جناب صدیق جناب فاروق کتنے بڑے امام ہیں خلیفہ ہیں تو بعد میں آنے والے امام جو ہیں انہوں نے اگر کسی رائے کا اظہار کیا کو فتوا دیا کو قول پیش کیا اور وہ حدیث کے خلاف نکلا تو ہم حدیث کو لیں گے اور ساتھ ساتھ ان ایما کلام کی قدر کرتے رہیں گے عزت کرتے رہیں گے ان سے محبت کرتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر کوئی غلط فتوا نہیں دیا تو یہ کتنی مثالیں ملی ہیں اس بارے میں کہ یعنی کہ انہوں نے فتوا دیا جبکہ حدیث کچھ اور کہہ رہی تھی کتنی مثالیں دیملہ نے تین مثالیں دی ہیں چلے گی اب اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے نمبر چار یہ نمبر چار غلط لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ نمبر چار جو ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ اب مثالیں شروع ہونے لگی جناب عثمان کی کس کی مثالیں شروع ہونے لگی ہیں جناب عثمان کی تو پہلی مثال بنے گی ان کے لحاظ سے کیونکہ جو نمبر لگانے شروع کیے تھے انہوں نے وہ عمر فروخ کے لحاظ سے تھے کہہ رہے ہیں جناب عمر فروخ کو معلوم نہ ہو سکی نمبر ایک نمبر دو نمبر تین اب جو مثال آگے آ رہی ہے وہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے جی تو وہ ان کے لحاظ سے پہلی مثال ہے اور اس کی ہی ہیڈ لائن کیا ہے فوج شدہ خامد والی عورت عدت کہاں گزارے تو توجہ ذرا آپ کی چاہوں گا میرے بھائیوں مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت اس کا خام فوت ہو گیا اب وہ عزت کہاں گزارے گی یہ ہوتا ہے کہ خام فوت ہوا مکان چھوڑ کر نہیں گیا کرائے کے مکان پہ رہ رہی ہے اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو اس صورتحال میں شریعت کیا کہتی ہے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فرایا ٹھیک ہے مالک ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ چکا تھا اس لیے ان کو حدیث معلوم تھی اب جس کے ساتھ مسئلہ پیش آئے اس کو تو معلوم ہوتی ہے نا بات تو وہ جناب عثمان کے پاس آئیں جناب عثمان نے ان کو پیغام بھیجا وہ آئیں تو انہوں نے حدیث بتائی اب حدیث بتانے والی کون ہے خاتون ہیں کس کو حدیث بتا رہی ہیں تو مرد اور خواتین آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں جی سنجیدگی کے ساتھ کوئی بات کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں اور خلوت اور تنہائی نہ ہو لیکن یہ ہنسی مذاق لطیفے سنانا آپس میں یہ چیز نہیں ہے یہ اور چیز ہے تو بہرحال انہوں نے یہ حدیث بتائی کہ میرے خامن کے جو غلام تھے وہ بھاگ گئے اور میرے خامند ان کی تلاش میں نکلے ایک جگہ جا کے ان کو پکڑ لیا اور وہ زیادہ تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا تو میں نبی علیت اسلام کے پاس آئی میں نے آپ سے گزارش کی کہ میرا خامن فوت ہو گیا ہے اور انہوں نے میرے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑی حتیہ کہ مکان تک نہیں چھوڑا جبکہ میں فلاں جگہ پہ رہ رہی ہوں فلاں مکان میں رہ رہی ہوں اور وہ مکان جو ہے میرے میکے سے بھی دور ہے سسرال سے بھی دور ہے مکان بھی اپنا نہیں ہے تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے سسرال والوں کے پاس آ جاؤں یا اپنے بھائیوں کے پاس آ جاؤں اور یہ میرے لیے آسان بھی ہے اور اس سے میرے کئی مسائل حل ہو جائیں گے تو آپ علیہ اصلاح اسلام نے انہیں اجازت دے دی آپ نے انہیں اجازت دے دی وہ کہتی ہیں ابھی میں آپ کے حجرے میں ہی تھی یا ابھی مسجد میں تھی حجرے کے ساتھ مسجد ابھی ہے تو مجھے دوبارہ بلایا گیا واپس آؤ واپس گئی تو آپ نے پھر میری پوری کہانی سنی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ام کو فی تھی بیٹک کہ آپ نے اسی گھر میں رہو عزت پوری کرو جس گھر میں تم تھی اور خامد کے فوت ہونے کی خبر آئی اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہوا کہ اگر کسی خامن کے دو مکان ہیں تو بیوی بی کس مکان میں عزت گزارے گی ایک شہر میں مکان ہے گاؤں میں ہے آپ دل چاہتا ہے کہ شہر میں چلی جاؤں لیکن خبر جہاں پہ آئی اور وہاں پہ وہ رہائش پتی تھی یعنی کہ ویسے ملنے کے لیے گئی تھی یعنی خامن کے ساتھ جس مکان میں وہ رہ رہی تھی آخری دنوں میں رہائش رکھی ہوئی تھی اسی مکان میں رہے گی عزت کے دن ادھر ہی گزارے گی تو یہ مسئلہ اس خاتون نے بتایا کیونکہ ان, ان کے ساتھ پیش آیا تھا اب کہاں جناب عثمان کہاں یہ کوئی, میں میں کوئی آپس میں ہے مقابلہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے سرے سے لیکن وہی بات کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس ہر حدیث ہو تو جناب عثمان کے پاس یہ حدیث نہیں تھی تو یہ پڑھیے جی ویسے یہ سوال باہر سے ہے لیکن اس کا جواب میں دے دیتا ہوں لیکن اس سے احتراز کریں ورنہ کام ہمارا نہیں پورا ہوگا تو ایسے سوال تو بہت ہوتے ہیں تو کیا سوال آپ کا حج عمرے پہ ہے کیا کیسے آئیے حج پہ آئے ہیں علما کے نام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو حج پہ آ چکی ہے اور خان فوت ہو گیا اب وہ حج مکمل کر لے اس کے بعد چلی جائے لیکن جو اپنے گھر میں ہے اور خام فوت ہو گیا ہے اب اس کا ٹکٹ اس نے لے لیا ہے سب کچھ ہو چکا ہے مم. علماء کرام کا یہی فتوا ہے کہ اب وہ حج کینسل کر دیں اور اپنے گھر میں رہے اور عزت گزارے ولہ عالم تو کر چکا ہو نا وہ تو یہاں آ چکی ہے نا وہ علماء کام کا کہ حج پورا کر لیا مسئلہ نہیں ہاں تو عزت بھی ہے نا تو حج مکمل کر رہی ہے کہہ تو رہا ہوں نا وہ یہاں پہ حج کر رہی ہے اب جدھر اس کا ہوٹل ہے کبھی مکہ جائے گی کبھی مدینہ آئے گی کبھی جائے گی کبھی منا جائے گی جب واپس جائے گی تو اپنے خاون کے گھر میں رہیں گی جہاں پہ اس کی رائس ہے جی. یہاں پہ تو رہائش نہیں ہے نا اس کے پاس جی ہاں چلے جی یہ مثال یہ پڑھیے جی آپ پڑھیے ذرا جی آپ جیواز اونچی رکھیں فوج شدہ خاون والی عورت ادھر کہاں گزارے جی ہاں جہاں اس کا یہاں جن کے مالک نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ان کے سامنے رپورٹ ہوئے تو حدود رحمۃ اللہ وقت ملا تھا کہ مطابق شروع جی ہاں تو اس حدیث کو امام ابو دعود ترمدی ابن ماجہ نے بیان کیا ہے شاید نیچے لکھا بھی ہو انہوں نے آن لکھا ہے انہوں نے تقریباً لکھا ہے ہاں جی یہ لکھا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ بھی حدیث صحیح ہے بالکل اور جناب اس کو حدیث معلوم نہیں تھی اب ہے محرم کے لیے شکار کا توحفہ یہ نمبر دو لیکن پہلے میری گفتگو کو سن لیجئے گا محرم کے لیے محرم کسے کہتے ہیں جو حالت ہے ہو حج کی حالت میں ہے یا عمرے کی حالت میں ہے اس کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے کون سا شکار خشکی کا اب اگر وہ خود شکار کرے تو وہ بھی غلط کوئی اس کے لیے شکار کرے تو وہ گوشت نہیں کھا سکتا وہ کسی کو کہے کہ میرے لیے شکار کرو وہ گوشت نہیں کھا سکتا چوتھے کسی آدمی نے میرے کہے بغیر میرے لیے شکار کیا اور گوشت لا کے مجھے دے دیا تو میں وہ بھی نہیں کھا سکتا ہاں انہوں نے شکار کیا اپنے لیے ان کے لیے کیا اپنے لیے شکار کیا سب کچھ اپنے لیے کیا پھر مجھے لا کر دے دیا پھر میں کھا سکتا ہوں لیکن اگر میں ان کو کہوں یا خود کروں یا میرے اشارے پہ کریں یا میرے لیے کریں میری خاطر کریں تو گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے ہاں اپنے لیے وہ شکار کریں اس میں سے اگر وہ کچھ مجھے دیں تو میں کھا سکتا ہوں اب یہ مسئلہ جناب عثمان کو معلوم نہیں تھا وہ ایسا گوشت کھانے لگے تھے جو ان کے لیے شکار کیا گیا تھا تو جناب علی نے آ کے خبردار کیا حدیث بتائی تب جا کے ان کو حدیث معلوم ہوئی اب ایک طرف امام عثمان ہے ایک طرف امام علی ہے دونوں امام ہیں اب اگر کوئی یہ کہے کہ تم جناب جناب عثمان کی بات نہیں لے رہے ہو تو بھائی ادھر بھی امام ہیں جناب علی ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں جناب عثمان نے بھی وہ لے لی حدیث چلے جی پڑھیے گا کون پڑے گا آپ ہی پڑھیے جی نمبر پانچ نہیں ہے یہ نمبر عثمان کی مثال نمبر دو جی حضرت عثمان کا تحفہ پیش کیا گیا انہیں کے لیے شکار کیا گیا چاہیے دیکھیے جی نے اس کے کھانے کا ارادہ جی کر حضرت علی رضی اللہ نے بتایا کہ کو ہاں یہ نیچے نمبر تین کیا لکھا ہوا ہے مسلم احمد آپ اس کے ساتھ ابو ابود بھی لکھ لیں ابو ابود شریف جی ہاں چلے جی اب مثالیں شروع ہونے لگی ہیں جناب علی کی عثمان کی کتنی مثالیں دی گئی ہیں دو. دو اب جناب علی کی مثال ہے پہلی ہے حدیث توبہ یہاں پہ جناب علی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کئی احادیث سنی اور مجھے بہت فائدہ ہوا لیکن جب میں کسی اور سے سنتا حدیث کوئی اور کہتا کہ میں نے اللہ کرسود سے یہ حدیث سنی ہے تو میں اس سے قسم لیتا میں اسے کیا لیتا قسم لیتا کہ واقعی تم نے حدیث سنی ہے لیکن جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ بولنے والے تھے کہ ان سے جناب علی نے قسم لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور انہیں جناب صدیق نے یہ حدیث بتائی کس کو جناب علی کا عام طور پہ پبلک میں یہ زہر کیا جاتا ہے کہ علم تو جناب علی کے پاس تھا اور جناب صدیق شاید علمی لحاظ سے بس خلیفہ کی شہرت ہے ٹھیک ہے قربانی دینے کی شہرت ہے مال دینے کی شہرت ہے لیکن علم کی نہیں ہے جبکہ حقیقت میں علم میں بھی وہ سب سے آگے ہیں جناب علی بھی علم میں بہت آگے ہیں لیکن جناب صدیق کا جو مقام و مرتبہ ہے علم میں بھی وہ امت میں سب سے آگے ہیں مرسلے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تو اب یہ جناب علی خود بتا رہے ہیں مجھے حدیث بیان کی جناب صدیق نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس سے کوئی گناہ ہو جائے وہ وضو کرے اچھی طرح وضو کرے اور پھر دو رختیں ادا کرے اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو یہ حدیث توبہ ہے جناب علی کس کے ذریعے بیان کر رہے ہیں تو جناب علی کو حدیث معلوم تھی ہے نہیں معلوم نہیں تھی یہ جی جی جب میں کوئی حدیث ہوتا جب کوئی دوسرا شخص آپ کی حدیث سناتا تو میں اسے جی ہاں وہ مطلب کیا میرے شخص خلق لیتا تو میں اس کی حدیث لیتا. جی بقر صدیق انہوں نے نماز توبہ پر مشروع حدیث اور بقر صدیق انہوں نے سچ فرمایا آ, تو یہ نیچے ہاشیاں پڑھنا پڑے گا آپ کو, کو حدیث کیا ہے پڑھیے جی حدیث کو عبو اور نے روایت کیا ہے کہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخصی گناہ کا انتخاب کرے اور پھر اچھی طرح حضور کر کے وہ ان کا سماج ادا کرے پھر اللہ تعالی سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے پھر حضور علیہ وسلم نے یہ آیات سلیمہ خلاوت فرمائی بل ندی کا والا ہوں فا کے نیچے جو زیر ہے غلط فرو جی تجمہ ترجمہ پڑھنے ترجمہ بھی پڑھنے جلدی کریں اور وہ لوگ جو کوئی پیشیائی کا کام کرتے یا اپنی جانتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنی معافی مانگتے ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے اللہ اور اللہ کے سیوا اور چاہیے بس ٹھیک ہے تو یہ میرے بھائیوں پہلی مثال ہے جناب علی کے تعلق سے جناب علی کے تعلق سے دوسری مثال کیا ہے ہیڈ لائن کیا ہے جب فوج شدہ بھائی بتائے گا, گا؟ آدھا کریے پہلے ابو سلمہ بن عبد الرحمان کون ہے کس کے بیٹے ہیں کون سے مشہور صحابی کے بیٹے ہیں عبد الرحمان بن عوف کے بیٹے ہیں کس کے بیٹے ہیں عبد بن عوف کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جناب عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور جناب ابو ریرا بھی موجود تھے کتنے صحابی موجود ہیں نہیں صحابی صحابی دو ہیں ابو سلمہ صحابی نہیں ہے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا اس نے جناب عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ مجھے فتوا دیجیے کس بارے میں کہ ایک آدمی فوت ہوا اس کی بیگم حال حمل میں تھی چالیس دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اب اس عورت کی عزت کیا ہوگی میرے بھائیو یہ حدیث پوری بیان کرنے سے پہلے میں جلدی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا جسے جواب معلوم ہو آج کھڑا کرے کہ جو جس عورت کا خام فوت ہو جائے اور وہ حمل کے ہاتھ میں نہ ہو اس کی عدت کتنی ہے کیا میں نے ہاتھ دھا ہاتھ کھڑا کریں اور آپ نے ایسے نہیں میرے بھائی یہ تعاون نہیں ہے شیخ نے کیا کہا تھا کہ تعاون کیجئے گا آپ چھوٹے طالب علم نہیں ہیں بڑے طالب علم ہیں تو بہرحال جس عورت کا خام فوت ہو جائے حالت حمل میں نہ ہو اس کی عدت کیا چار مہینے دس دن اور جو حالتے حمل میں ہو اس کی ادھر کتنی ہے جی عام حالات میں چلے خام فوت نہیں ہوا کیا ادھر نہیں نہیں آپ سوال نہیں سمجھ سکتا ہے خام فوت نہیں ہوا طلاق ہو گئی ہے تو ادھر کیا ہوگی حمل کے ہاتھ میں ہے وہ اولاد الحماری عدل ہونا حملہ ہونا ایک عورت حمل کی حالت میں ہے طلاق ہو گئی ہے کیونکہ یہ ایت کس صورت میں ہے سورت اللہ میں سورت الطلاق میں ہے یہ ایت اس کا مطلب طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے تو ایک عورت حالت حمل میں ہے اور طلاق ہو گئی ہے اس کی عزت کیا ہے وز حمل یہ نہیں کہ طلاق ہوئی اور اسی پریشانی میں ٹینشن میں حمل گر گیا ایک منٹ کے بعد عزت کتنی ہے اس کی ختم ہو گئی ہے ایک منٹ اس کی عدت ہے تو یہ مسئلہ ہر کو معلوم تھا لیکن اب سوال نیا ہے سوال یہ ہے کہ ایک عورت حالت حمل میں ہے اس کا خان فوت ہو گیا ہے اور چالیس دن کے بعد اس نے بچہ جنم دے دیا اب اس کی عدت کیا ہوگی عبداللہ ابن عباسا نے فرمایا فتوا ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی عدت جو ہوگی اب عدل الجلینی ہمارے پاس دو طرح کی عدت ہے ان میں سے جو عدت دور والی ہے وہ ہوگی ایک عدت ہے ہمارے پاس کیا وضح حمل یہ کس کے بارے میں ہے طلاق والی عورت کے بارے میں جن کے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے طلاق والی عورت کے بارے میں اور جس کا ہم فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے چار مہینے دس دن اب اس عورت کے اوپر یہ دونوں ایتیں فٹ آ رہی ہیں جناب عبداللہ بن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس عورت کے اوپر یہ دونوں ایتیں فٹ آ رہی ہیں تو اب ہم احتیاط کے طور پہ کیا کہیں گے جو دور والی عزت ہے وہ اس کی عزت بنتی ہے خام فوت ہوا 40 دن بچہ پیدا ہو گیا ہے چار مہینے دس دن ابھی پورے تو یہ وہ عزت گزارے گی اگر چار مہینے دس دن گزر گیا بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا بچہ پیدا ہونے میں ابھی اور مہینے باقی ہیں تو اس کی عزت کتنی ہوگی دور والی جب بچہ پیدا ہو تو دور والی جو ہے اب عدل الدل نہیں وہ عدت ہوگی یہ کس کا موقف ہے اور یہی موقف جناب علی کا بھی تھا دونوں کا یہ موقف ہے دونوں ہاشمی ہیں اور دونوں آلے بیت میں سے ہیں دونوں کا یہی موقف ہے جناب ابو کے سامنے فتوا دے رہے ہیں کون عبداللہ بن عباس جت... تو ابو سلمہ بن عبد الرحمان صحابی ہیں کہ تابی تابی یہ کہنے لگے عبداللہ بن عباس کے مقابلے میں تابی بات کر رہے ہیں یہ ایپ پڑھ دی کہ بھی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ حمل والی جو عورت ہو اس کی عزت جو ہے وہ وضاحی حمل ہے یعنی کہ اس میں یہ نہیں آیا کہ طلاق والی ہو یا خان پوت ہوا ہو جب وہ یہ انہوں نے یہ کہا تو جناب ابو رحلہ نے کہا میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں کس کے ساتھ ابو سلمہ کے ساتھ ہوں یعنی میرا موقف کون سا ہے جو ابو سلمہ کا ہے اب یہاں پہ دو صحابیوں میں اختلاف ہو گیا اب ایک تو وہی ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے پاکو ہند میں کیا کہ ہر صحابی ستارہ ہے تو جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے یعنی کہ اب یہاں پہ موقف جس کا مرضی لے لو جو عقل مانی ہے حالانکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی کے مطابق کال لیتے ہو ایسے ہی ہے نا تو جب کہ جو ان کا موقف ہے وہ اس قسم کا ہے کہ وہ بھی سارا ہے تو وہ بھی سارا ہے تو جس مریض سارے کو پکڑ لو لیکن نہیں عبداللہ ابن عباس نے پھر کیا, کیا؟ انہوں نے اپنے غلام قریب کو بھیجا جناب امر سلمہ کی طرف تو ان سے مسئلہ پوچھ کراؤ تو امر سلمہ کے پاس قریب گئے تو جناب امر سلمہ نے کہا کہ سبئی آ اسلامیہ یہ نام ابھی آ جائے گا کتاب میں صبح ان کا خان فوت ہوا چالیس دنوں بعد بچہ پیدا ہوا نبی علیہ اس سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے ان کو نیا نکاح کرنے کی اجازت دے دی تھی تو کس کا موقف صحیح ہوا ابو حریرا کا ابو سلمہ کا اور یہی موقف عبداللہ بن مسعود کا بھی ہے عبداللہ بن مسعود تو کہا کرتے تھے کہ میں اس موضوع پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں وہ لفظ بولتے تھے لیان کرنے کے لیے تیار ہوں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں اس موضوع پہ کہ یہ جو ہے عزت جو بنتی ہے وہ وداع حمل ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی دو صاحبی ہو گئے ادھر بھی دو صحابی ہو گئے یہ وہ جن کے نام ان کے فی الحال ہمارے سامنے آئے ہیں ورنہ عام طور پہ علماء کرام کا فکہ کا صحابہ کرام کا بھی یہی موقف ہے کہ جس عورت کا خان فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہے وضاح حمل وہ چاہے نو مہینے ہو چاہے ایک دن ہو چاہے ایک منٹ ہو جتنا بھی ہو جی ہاں تو اب یہاں پہ دیکھیے کیا یہ حدیث جناب علی کو معلوم تھی عبداللہ بن عباس کو معلوم تھی نہیں تو بعد میں ام سلما سے یہ حدیث آئی تو پھر ان کے علم میں یہ حدیث آئی اور ایک اہم مغیرہ ایک تابعی ہیں ان کا نام میں بھول جاؤں گا اس لیے میں نام نہیں لیتا شاید غلطی نہ کر بیٹھوں پر انہوں نے شابی سے کہا عامر شابی سے کہا یہ بھی تابعی ہیں کہ یار میں نہیں مانتا کہ جناب علی یہ کہتے ہوں گے کہ عزت جو ہے وہ دور والی ہے میرا ذہن نہیں مانتا کہ جناب علی یہ بات کہتے ہوں گے ان کی اتنی بڑی غلطی کر بیٹھے ہوں گے تو بھی نے کہا ہاں تمہیں ماننا پڑے گا یہ پکی بات ہے تو جناب علی سے غلطی ہوئی ہے ایسی غلطی جس کے بارے میں تو میرے بھائیوں خلاصہ اکرام وہ ہے جو برے تیم رحم اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو پرانے امام ہیں ہمارے امام ابو بکر امام عمر امام عثمان امام علی ان کے ساتھ کی واقعات پیش کہ کسی مسئلے میں ان کے پاس حدیث نہیں تھی تو بعد والے احمد کلام کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے <تصفيق> ان سے پوچھیے ابھی میں نے کیا بیان کیا خلاصہ بیان کریں جو آپ کے پیچھے ہیں جی ابھی کیا بیان کیا میں نے اب آپ پڑھیں گے چلیے پڑھیے کتاب سے کتاب نہیں ہے آپ کے پاس ہاں چلیے پڑھیے آپ تو فرادہ کریں اس نیند کا جو ابھی تک آپ لیتے رہے جی جی ہاں یہ نمبر دو ہے نمبر دو سے کیا مراد جناب علی کی مثال نمبر دو جی اب عاد العلینی کیا لفظ ہے سب بھائی دہرائے اب عاد الینی اس کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے کیا ہے عیدت وفات پڑھیے پڑھیے وہ پڑھیں گے جی حمل دونوں میں سے جس کی مدت رازتر ہو یعنی ان میں سے جو مدت طویل ہوگی وہ لی جائے گی جی ہاں صبح ہی آ یہ پیش لکھنے جس نے لکھنی ہے صبئی آ اسلامیہ جی ہاں کی یہ حدیث معلوم نہ تھی میرے بھائی یہ مسئلہ واضح ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب مثال نمبر تین اس کی ہیڈ لائن کیا ہے بلا مہر منقوا عورت کے مہر کا مسئلہ اس کا جواب کون دے گا کہ جو عورت بلا مہر کے ہو اور اس کا خان فوت ہو جائے تو اس کا مہر کتنا ہوگا جی جی ہاں آپ ہی یعنی کہ مہرِ مثل پہلے مخصل جواب دیں مہر مثل یعنی کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں تو اس لیے مجھے مزید مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جناب علی رتنوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا بلکہ کچھ اور صحابہ کلام کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اب کون سے بھائی پڑھیں گے جن کو نیند آ رہی ہے وہ آج کھڑا کریں ذرا جی کوئی ایسا ہے جن کو نیند آ رہی ہو ی سچ کہیں صحیح بات ہے فوت ہونے کی شکل میں ہے ویسے نہیں کی شکل بھی نہیں ہے اس کا احترام سامدہ ہی ہے جی جی نہیں وہاں پہ احترام ہے اس کے فوت ہونے کا سوگ ہے اس کا جی جی جی پڑھیے جی اونچی بات سے ذرا جو نہیں اوپر بلا مہر منقوا عورت کے مہر کا مسئلہ یہ پڑھیے نا ذرا جی رضی اللہ ہو انہم رفت کیا ہے رضی اللہ ہو جب ایسی عورت کا تین مہر نہیں ملے گا کیا فتوا تھا کہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ جدھر حدیث ہوتی ہے ادھر صرف حدیث نہیں ہوتی بہت سے امام بھی ہوتے ہیں ایک نہیں کئی امام ہوتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں جی اچھا ہمارے امام سے غلطی نہیں ہو سکتی بھائی ادھر بڑے بڑے امام ہے صحابہ کے نام ہے جی جی وجہ یہ تھی بروا کے بارے میں جی یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں بروا یہ زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں زیر کے ساتھ بھی بروا بھی بروا بھی عام طور پہ بروا ہی پڑھتے ہیں تو اس کا حوالہ جو ہے وہ ابو دعود شریف کا بھی ہے ابن ماجہ کا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ حوالہ صرف حدیث کا ہے کس چیز کا حوالہ ہے حدیث یہ ہے باقی جناب علی اور زید بن صاحب عبداللہ بن عمر یہ فتوا دیتے تھے اس کا حوالہ میں تلاش نہیں کر سکا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حوالہ ملا نہیں میں تلاش ہی نہیں کر سکا ٹھیک ہے تو حدیث کا نمبر لکھ لیں یہاں ابو داود شریف دو ایک ایک چھ مارجا ایک آٹھ نو ایک ہاں جی ایک آٹھ نو ایک لیکن یہ کس چیز کا حوالہ دے رہا ہوں صرف حدیث کا جی ہاں سنی اب اس کے بعد ابن تیمیہ رحمت اللہ بیان کرتے ہیں یہ چند مثالیں بیان کرنے کے بعد ابن تیمیہ کے بارے میں آپ جان چکے ہوں گے کہ ماشاءاللہ انہوں نے مسرے کو جڑ سے دیا ہے پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں بجائے اس کے کہ وہ مسالے دیتے امام کو حنیفہ رحمہ اللہ کی یا امام مالک رحمہ اللہ کی یا امام شافی رحمہ اللہ کی یا امام ام رحمہ اللہ کی اس سے مسائل بڑھنے تھے کم نہیں ہونے تھے پھر لوگوں نے کہنا تھا جی لو جی انہوں نے اماموں کی توہین کی ہے اور ان کی ایسی مثالیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں میں ان کا احترام کم ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں ابن تہمیہ رحمہ اللہ نے صحابہ اکرام کی مثالیں دیں کہ جب ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور صحابہ اکرام میں سے بھی وہ چار صحابہ اکرام جو سب سے عظیم ہیں تو بعض والے احمرام سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان کو کئی حدیثیں معلوم نہ اب وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں بہت ہیں کوئی ایک نہیں ہے اور صحابہ اکرام کی بھی ہیں اور تابعین کی بھی ہیں تب اطابین کی بھی ہیں بہت ہیں لیکن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا کافی ہے اب یہاں پہ ایک دو مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں مسئلے یہ ہو سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں کیونکہ احادیث ایک جگہ پہ لکھی نہیں گئی تھی شاید اس لیے ان کو معلوم نہیں تھی اور جو ہمارے امام آئے چار امام تو ان کو تو معلوم ہوں گی کیونکہ اب حدیثیں کیا ہو چکی ہیں ایک جگہ پہ مدبن ہو چکی ہیں لکھی جا چکی ہیں ابن تعمیر رحم اللہ نے جواب یہ دیا ہے کہ بھائی یہ کام ان کے بعد میں ہوا ہے یہ کام چار اماموں کے بعد میں ہوا ہے ان کے زمانے میں یہ نہیں تھا اور اگر ان کے زمانے میں ہو بھی ساری حدیثیں کسی بھی آدمی کے گھر میں لکھی ہوئی ہوں تب بھی وہ دعوی نہیں کر سکتا کہ مجھے سب یاد ہیں لکھی ہوئی بھی ہوں تب بھی کوئی دعوی نہیں کر سکتا کہ مجھے سب ادیسیں یاد ہیں اور پھر ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے وہ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مجتہد نہیں تھے چار امام کیوں کیونکہ جب ان کے پاس حدیثیں ہی نہیں تھیں ساری تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملتحد نہیں تھے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ابن تیمیہ تیمیہ الحمد للہ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ مجتہد تھے اور مجتہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ساری حدیثیں ہوں ہاں اکثر حدیثیں ہونی چاہیے مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے احادیث کا علم بہت زیادہ ہونا چاہیے لیکن یہ شرط لگانا کہ ملتحد وہ ہے کہ جس کے پاس سب حدیثیں ہوں یہ غلط ہے اور اس کی بعد مثال یہ صحابہ کرام ہے کیا یہ مجتہد تھے کہ نہیں تھے <تصفح> کیا ان کے پاس سب عدیشیں تھیں تو اس لیے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کے پاس سب عدیثے نہ ہوں تو وہ مجتہد نہیں ہے بلکہ ایسی شرط لگانا ہی غلط ہے کہ مجتہد وہ ہوگا جس کے پاس سب عدیثے ہوں یہ شرط لگانا ہی غلط ہے تو یہ دونوں اعتراض ابن تمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں غلط ہیں یہ درست نہیں ہیں یہ اس کلام کا خلاصہ ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں جی وہ مسائل جو راج صاحبہ کرام کو معلوم نہ تھے اس ہیڈ لائن کی میں سمجھتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اس ہیڈ لائن کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے جی آپ پڑھیے ذرا صحابے چرا میں حالمی پجمائنگ جن دینی افتاہ و مسائل سے آگاہ نہ تھے ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے جہاں تک صحابہ کے علاوہ دیگر حضرات کے نام, نام مسائل کا تعلق ہے ان کا احاطہ ممکن نہیں کیونکہ وہ ہزاروں سے متجاوز ہے دیکھیے اب یہاں پہ تذکرہ صحابہ کے کا بھی ہوا ہے اور بعد والوں کا بھی ہوا ہے تو ہیڈ لائن اوپر کسائی کی صحیح ہوئی کہ غلط ہوئی غلط ہوئی تو ہیڈ لائن جو درست نہیں ہے یہ شاید بعد میں آنے والوں نے کام کیا ہے مکتبے والے کام ایسے کر دیتے ہیں تو اس میں مترجم کا کوئی قصور نہیں ہے میرے نزدیک والم ظاہر ہے کہ صحابہ اس رومت میں سب سے بڑے عالم عالمی فقیر صاحبہ اور نزیر تھے اس سے آیا ہے کہ صحابہ کے بعد جو لوگ آئے وہ ان سے بہرحال کم تر تھے بہرحال کم کرتے یعنی کہ جتنے بھی عظیم ہوں صحابہ کے سے بہرحال وہ کم تر تھے بعد میں آنے والے ٹھیک ہے جب صحابہ بکثرت بکثرت مسائل سے ناشنا رہے تو بعد میں آنے والے لوگوں کا بعض احادیث سے نفیہ سے آگاہ نہ ہونا واضح تر اور کسی شبہ سے پاک ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو راچے بیان کی مستا ہے راچے بیان ایک اتنی واضح بات ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں بیان کریں یہ بات بالکل واضح ہے جی کسی امام کو تمام صحیح احادیث معلوم یہ ہیڈ لائن بھی ختم کر دیں جی جوش یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ تمام صحیح احادیث ہر امام کو یا کسی خاص امام کو معلوم تھی وہ خطا کار ہے اور بدترین غلطی میں ہے طرح ہاں یہاں پہ آپ لکھ لیں پہلا اعتراض اور اس کا جواب یہاں اپنی طرف سے آپ لکھ لیں ابھی جو ہم پڑھنے لگے ہیں اسی طرح کے اوپر لکھ لیں پہلا اعتراض اور اس کا جواب ہاں ای... ای... دوبارہ پڑھنے اسی طرح یوں کہنا بھی ہاں اسی طرح یوں کہنا بھی غلط ہے کیونکہ حادث نببیہ کو کتب حدیث میں یکجا کیا جا چکا ہے اور وہ مدم صورت میں موجود ہیں اس لیے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے یہ بات اس لیے غلط ہے کہ کتب حدیث کی جمع و تصدیق اس وقت عمل میں آئی جب انہ کا دور ختم ہو چکا تھا جی جن کی سوا کی جاتی تھی ان کے اثر و عہد میں یہ کام انجام تبدیل نہیں ہو سکا تھا اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب ہے آپ جانتے امام احمد کی بھی کتاب حدیث کی ہے امام شافی کی کتاب العم ہے جس میں احادیث بہت زیادہ ہیں یہ سب کچھ صحیح اپنی جگہ پہ لیکن یہ عمل ابھی شروع ہوا تھا ابھی مکمل نہیں ہوا تھا جی ہاں یہ دعوی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام حدیث موجودہ موجود وہ میں موجود ہیں اور کوئی حدیث ان سے باہر ہاں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ جو کتابیں ہمارے پاس مروج ہیں عام طور پہ کیا سب عدیسیں ان میں ہیں یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کتب عادیث بہت زیادہ ہیں جو مشہور کتابیں ہیں ساری حدیثیں میں نہیں ہیں کچھ عدیثیں ایسی کتابوں میں ملتی ہیں جن کے بارے میں عام لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے مثال دی آپ کو طریقے بغداد وغیرہ ہیں اب یہ تاریخ کی کتاب ہے امام خطیب بغدادی نے بغداد کی تاریخ بیان کی اس میں جو مشہور محدثین گزرے علماء کے گزرے ان کے ان کی سیرت لکھی ان کا ان کے حالات لکھے اور اس دمن میں ہر عالم دین کی چند حدیثیں بھی ذکر کر دی چند ایک نمونے کے طور پہ اب کئی دفعہ حدیث وہاں پہ ہوتی ہے اور بھی کئی ایسی کتابیں ہیں جن میں عام طور پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہاں ہوگی وہاں پہ ہوتی ہے اس لیے کہ یہ کہنا کہ کسی امام کے پاس سب حدیثیں ہوں گی یہ درست نہیں ہے جی اگر تصویر پوچھا دیا جائے کہ کتب احادیث تمام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو بھی کسی ایک شخص کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان کتب میں مندرج تمام احادیث سے آگاہ ہے کوئی بھی شخص اس وقت سے برابر نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کتب حدیث کا واسطے ذخیرہ موجود ہوتا ہے مگر اس کا علم ان کے مندرجات پہ حاوی نہیں ہوتا, ہوتا گھر میں کتابیں موجود ہیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس کو پتا نہیں ہوتا کہ کون کون سی میں موجود ہے چاہے پڑھ بھی چکا ہو حدی سے بھول جاتا ہے انسان تو اس لیے یہ کہنا کہ سب حدیثیں آپ کو فتوا دیتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہوں گی اور آپ کو غلطی نہیں کریں گے یہ غلط ہے یہ ممکن نہیں ہے جی ہاں اس کے عائن برقس ہاں یہ, یہ غلطی ہم ہماری ختم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ پرانے علماء اکرام جو تھے ان کے پاس یعنی کہ حدیث کا علم کم تھا ہمارے پاس زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں بخاری شرگاہ میں موجود ہے مسلم موجود ہے نہیں نہیں نہیں علم انہی کے پاس جایا تھا علم انہی کے پاس جایا تھا کیوں آپ کے پاس جو احادیث ہیں ان میں سے کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے کوئی منقطع ہوتی ہے سند میں ان کے وہ ہوتا ہے کیا کہیں گے آپ تسلسل ختم ہو جاتا ہے ایک راوی سے دوسرے راوی کے درمیان کوئی ایک اور راوی ہوتا ہے جو غیب ہوتا ہے منقطح وہ تو عربی میں تو کہہ رہا ہوں لیکن میں فسان لفظ بولنا چاہ رہا تھا تو بہرحال ایسی کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو حدیثیں آپ کے پاس پہنچی ہیں ان میں غلطی کا امکان آپ سے زیادہ ہے کیونکہ پرانے علماء کے نام کے پاس جو حدیثیں ہوتی تھیں ان میں یہ جو ذات کے اسباب کم ہوتے تھے ان کو معلوم بھی ہوتا تھا کہ یہ جو راوی ہیں کیسا ہے جلدی سے معلوم ہوتا تھا ان کو دو تین راوی ہوتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کیسا راوی ہے کیسا نہیں ہے تو یہ امکان غلطی کا ان کے یہاں کم ہے آپ کے پاس زیادہ ہے جی ہاں جو آہدی ہے ٹھیک ہے جی جی جی اس لیے پہنچی ان کو صحیح بھی ٹھہرایا ہمیں ایسے سسٹم کے ذریعے پہنچی ہے جو مجموعہ جو مجہور الحال ہے جی مجبور یہاں پہ نمبر ایک لکھ لیں جو مشہور الحال ہے نمبر ایک لکھ لیں اس کے اوپر یعنی کہ وہ ادیسیں جو ان تک صحیح پہنچیں ہمارے پاس کئی دفعہ پہنچی تو درمیان میں کوئی راوی اور آ گیا جو مشہور ہے جی ہاں اور اس کو غیر سدہ ہونے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہاں کے ساتھ یا وہ احادی... یا وہ آدیش احادیث... یا وہ احادیث نمبر دو ہو گیا یا وہ احادیث منقطع سند کے ساتھ کے ساتھ پہنچی سلسلہ منقط بغیر مربوط, ملکتے مربوط ملکتے ہے اور اس بات کا بھی ہاں میرے بھائیو یہ عام بھائی تو جانتے ہیں منقطع کسے کہتے ہیں جو تھوڑے بہت نہیں جانتے ان کے لیے مثال بیان کر رہا ہوں اگر امام بخاری حدیث بیان کریں امام مالک سے تو کیسا ہے جی یار امام بخاری بھی بڑے امام ہیں امام مالک بھی بڑے امام ہیں تو اس حدیث کو پر کوئی اطراض تو نہیں کسی کو اعتراض ہے کسی کو کیا اعتراض ہے ہاں ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تو امام بخاری امام مالک کے درمیان کو اور آدمی ہے اب وہ پتا نہیں کس قسم کا ہے تو بہرحال یہ امام بخاری جب امام مالک سے حدیث بیان کریں گے تو منقطع ہوگی یعنی کہ درمیان میں انقتا ہے درمیان میں کوئی اور راوی ہے جو غیب ہے جس کا نام نہیں بتایا گیا اب وہ حدیث مشکوک ہو گئی ضعیف ہو گئی نقابل اعتبار ٹھہری جی ہاں تو یعنی یا یا کہ یا یا کوئی راوی ہے جو مجھول ہے امام بخاری نے نام بتا دیا کہ میں نے حدیث لی فلاں راوی سے اور مثلا نویت بن عمر سے لی فرضی مثال بیان کر رہا ہوں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں نے یہ حدیث لی ہے نوبیت بن عمر سے نوبیت بن عمر نے امام مالک سے اب نویت بن عمر کون ہے نام تو بتا دیا آپ نے لیکن ہمیں پتا ہی نہیں وہ آدمی کیسا ہے اس کی حدیث لی جا سکتی ہے یا نہیں قابل اعتبار ہے یا نہیں تو یہ مجہول حال ہو گیا اور کبھی کیا ہوتا ہے آدمی سرے سے غائب ہوتا ہے تو منقٹے ہو گئی آگے اور اس بات کا بھی امکان ہے نمبر تین اور اس بات کا بھی امکان ہے نمبر تین کہ وہ حادیث سرے سے پہنچی ہی نہ ہو جی ہاں حقیقت یہ ہے تو یہ تین اسباب ہیں جو بڑے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حادیث میں ہم سے کہیں آگے تھے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں لیکن یہ بڑے تین اسباب بتا دیے ہیں کہ جو حدیث ان تک پہنچی ہوتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ وہ ہمارے پاس پہنچتی ہے تو کئی دفعہ ضعیف سند ہوتی ہے اس میں یا انکتا ہے یا کوئی مجہور راوی ہے یا ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے جی ہاں حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہ ایک ایسی بلی ہی بات ہے کہ حدیث قائم رکھنے والا کوئی شکہ کے نہیں دیکھ سکتا ہاں جی ہاں دوسرا اعتراض کے اوپر لکھ لیا جو بات ہونے لگی ہے دوسرا اعتراض اور اس کا جواب ہونے کے کا عالم ضروری نہیں یہ،, یہ انہوں نے جواب دیا ہے اعتراض نہیں بتایا انہوں نے یہ جو جنہوں نے ہیڈ لائن قائم کی ہے انہوں نے یہ اعتراض کا جواب دے دیا ہے اعتراض یہی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرانے امام جو ہے ان کے پاس سب اسے نہیں تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتحد نہیں تھے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پھر تو ہم کہیں گے نہیں نہیں وہ مجتہد تھے لیکن مجتہد ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ سب ادیسیں اس کے پاس ہوں جی ہاں پڑھیے یوں کہنا بھی درست نہیں کہ جو شخص تمام احادیت کا عالم نہیں وہ مستحد نہیں بن سکتا اگر یہ شرع شرط عائد کی جائے کہ مستحد وہ شخص سے ہو سکتا ہے جو دینی احکام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اخبار و آمان کا قلم رکھتا ہو تو پوری امت میں ایک مستحد بھی اس معیار پر پورا نہیں اتر سکے گا ایک عالم کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اکثر اکثر و بیشتر دینی احکام و مسائل سے آگاہ و آشنا اور بہت کم مسائل سے اس کی نظر سے پوشیدہ کا مسائل اس کی نظر سے پوشیدہ ہوں گے. تو یہ میرے بھائی ابھی تک پہلا سبب ہم نے پڑھا ہے اور یہیں سب سے بڑا سبب ہے اس کے بعد جو سباب آئیں گے وہ مختصر ہیں وہ واقعی بھی اس کا یعنی کہ وقوع بھی کم ہے اور یہاں اتنے تیمے کی گفتگو بھی ان کے بارے میں کم ہوگی یہ پہلا سبب ہی بڑا سبب تھا اور یہ اگر لوگ مان لیں تو مسائل کافی سارے حل ہو جائیں گے رب العالمین ہم سب کو دینی حنیف سمنے کی توفیق نیا فرمائے اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے اور ایم آئی کا احترام کرنے کی توفیق بھی دے وصل اللہ تعالی نبی محمد تو اجمانین وہ <سؤال> بھی یہی ہے اکثر و بیشتر قرآن پاک کو جانتا ہو <سؤال> جی جی جی اللہ تعالیٰ سب سے مہربت کرتا ہوں اور اس اللہ